سندھ کا دوسرا بڑا شہر حیدرآباد ہے پاکستان بننے سے پہلے اس کی آبادی تین لاکھ تھی اب نو لاکھ ہے اس وقت کہتے ہیں کہ اس کی نالیوں میں سندل کا پانی بہا کرتا تھا اب خون بہتا ہے حیدرآباد کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ پہلے پہل یہاں کی پرانی آبادی اور نئے آباد کار یوں مل کر رہے جیسے دودھ میں کھلی ہوئی شکر پھر حالات کے ڈھنگ اور سیاست کے رنگ بدل گئے دودھ پھٹ گیا شکر پھیکی ہو گئی یہ شہر اب اداس کرتا ہے مگر صرف اداس کرتا ہے مایوس نہیں کرتا حیدرآباد کی عجب بات یہ ہے کہ اس پر موت کے سائے کتنے ہی مڈلائیں اس شہر میں جینے کی امنگ خوب خوب زندہ ہے وقت نے ہو سکتا ہے اس کی چال بدل دی ہو مگر اس کے اٹھتے ہوئے قدموں کو روکا نہیں حیدرآباد کے باشندے اب بھی یا یوں کہیے کہ ابھی تک آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں ہاں یہ کہنا مشکل ہے کہ کب تک دیکھتے رہیں گے کب تنگ آ جائیں گے اور کب مایوس ہو کر گردنے ڈال دیں گے آگے کیا ہوگا اس کا علم خدا کو ہے اور اس کا اندازہ اہل سیاست کو آئیے آج دیکھیں کہ وقت کے اس سرد خانے میں زندگی کی ابھی کتنی حرارت باقی ہے جینے کی امنگ کچھ تو انسان میں ڈھونڈے کچھ دنیاوی مالو اسباب میں کہ یہ سب باہر کی علامتیں ہیں لیکن اندر کی کہانیاں کہتی ہیں میں چلا جا رہا تھا فوجداری روڈ پر ایک بڑے سے آہاتے میں بہت سے مزدور بیٹھے ٹین کے ٹرنک اور ہی کی پیٹیاں بنا رہے تھے کھلے آگن میں چل کر یہاں آئے تھے حیدرآباد میں انہوں نے بہت سے دوسرے کاروبار کرنا چاہے مگر ناکام ہوئے اور بالآخر باپ دادا کا کاروبار شروع کیا اور کامیاب ہو گئے میں نے جمیل احمد صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ باقاعدہ کارخانہ قائم کر رکھا ہے جی یہاں کارخانہ ہے جس کے اندر یہ ویسے گھریلو صنعت کہلاتی ہے یہاں ہمارے پاس اس وقت چھ سات لیبر ہیں اور ان کے ساتھ ایک دو ہیلپر بھی کام کر رہے ہیں تو ویسے حیدرآباد کے اندر تقریباً پچیس تیس کارخانے ہیں مگر یہ ہے کہ زیادہ بڑے جو کارخانے ہیں ان میں تقریباً چھ سات لیبر تقریباً کام کرتی ہے یہ جو بہت بڑی پیٹیاں ہیں یہ کس کام آتی ہیں یہ بستروں کے کام آتی میں ذخیر اسٹور کر دیتے ہیں اور سردیوں کا اس میں بند کر دیا آج کل جو چھوٹے چھوٹے گھر ہیں اپنے چھوٹی موٹی چیزیں بھی ڈال دیتے ہیں دیگر یہ جہیز کے سامان کے لیے بھی لوگ پرچیز کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑا تھوڑا جہیز اپنے غریب بچوں کے لیے بچیوں کے لیے اکٹھا کریں اور پھر وقت پڑنے پر انہیں کو وہی گفٹ کر دیتے ہیں کس قسم کی پیٹیاں کس قسم کے ٹرنک سب سے زیادہ مانگ میں ہیں پہلے بڑی پیٹیوں کا مانگ کم ہوا کرتی تھی لیکن جو جو زندگی آگے بڑھتی جا رہی ہے اور آج کل جہیز کے تقاضے جیسے آپ کو پتہ ہے زیادہ ہی ڈیمانڈ ہے لوگوں کی اس کی وجہ سے یہ بستروں کی جو بڑی پیٹیاں ہیں یہ زیادہ استعمال میں آ رہی ہیں بہ نسبت چھوٹیوں کہنے لگے کہ زندگی آگے بڑھتی جا رہی ہے اور زندگی کی یہ پیش رفت اس روز چھوٹی بڑی پیٹیوں کے سائز سے ناپی گئی اب میں اور آگے بڑھا بقرعید قریب تھی اور حیدرآباد کی ریشم گلی میں خریداروں خصوصاً خواتین کا تانتا بندھا ہوا تھا میں ریشم گلی میں اور آگے بڑھا اور اب کے ایک مختلف منظر دیکھا آپ بھی دیکھیے کیا اس میں بھی زندہ دلی کی علامتیں چھپی ہیں کیا مسئلہ ہے نوجوان یوں لڑ رہے ہیں کہ لیڈیز کو آتے جاتے پریشان کرتے ہیں یہ لوگ جو ہے نا آج کل بدتمیزی جی کرنا لیڈیز کے ساتھ اس قسم کی چھیڑنا کسی کو کسی کو ٹلہ مار دینا اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں اس کی بنا پہ ان ساتھیوں نے ان کو پکڑا ان کو مارا کیا یہاں ریشم گلی میں یہ عام طور پہ ہوتا رہتا ہے ہاں یہ ریشم گلی میں اس قسم کی وارداتیں کچھ زیادہ ہوتی ہیں تو اسی وجہ سے کچھ جو ہے کہ یہ اچھا یہ بتائیے کہ چوری چکاری تو نہیں ہوتی نہیں نہیں چوری چکاری نہیں ہوتی جی یہ تالوں میں ڈال جاتے ہیں کبھی کبھی نہیں مطلب یہ کہ کھلی ہیں ہیں ہیں تالے تالے وغیرہ بناتے آپ ساز جی ہاں جی ہاں سترہ سال سے تو نہیں ہے نہیں میں اجمیر شریف کا رہنے والا ہوں میں تو تالے نہیں بنتے تھے نہیں مرمت کرتا ہوں میں تالو بناتا نہیں اب جب کہ چوری اور ڈکی زیادہ ہونے لگی ہے تو آپ کا کاروبار تو بڑھ گیا نہیں نہیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا مجھے نہ میں یہ کام کرتا ہوں میں تو یہاں بیس روپے تالے کھلائی کے لیتا ہوں ان لوگوں سے اچھا کسی کا تالا کھولنا پڑے تو یہ بتائیے کہ کیا اب بھی وہ پرانی طرح کے تالے چل رہے ہیں نہیں نہیں نہیں اب وہ پرانا زمانہ تو ختم ہو گیا اب چائنا کے تالوں پہ زور ہوا ہے تو وہی تالے یہاں پہ چلتے ہیں اور وہ تالے اچھے ہیں وہ کھل جاتے ہیں آسانی سے تو ہمارے لیے تو آسانی سے کھلتے ہیں دوسرے کے لیے مشکل ہے ہم تو اس کا سمجھو آپ مجھے بھی پچپن سال ہو گئے کام کرتے کرتے ہیں ہمیں یہی کام ہے میرا خاندانی یہی کام ہے یہ احمد سعید خان کفل ساز ہیں اور پچپن سال کی مشقت کے بعد نئے زمانے کا ترقی یافتہ تالا کھول دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے سلزمین پاکستان کی ساز اجمیر کا اور تالا چین کا وہی ریشم گلی میں میری ملاقات ایک استاد سے ہوئی جن کا نام پرویز راجپوت ہے میں نے ان کی شخصیت میں زندہ رہنے اور آگے بڑھنے کی امنگ کو ٹٹولنا چاہا اور پوچھا کہ پرویز راجپوت صاحب آپ تین چار سال سے استادی کا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں اس سے پہلے آپ طالب علم بھی رہے ہوں گے اب بتائیے آج کے معاشرے میں استاد کی کیا حیثیت ہے دیکھیں جو ہے جس وقت ہم نے تعلیم حاصل کی تھی اس میں اگر میں یہ کہوں کہ زمین اور آسمان کا فرق ہے تو یہ بے ہوگا کیونکہ اس وقت ہی تعلیم اساتذہ اور طلبہ کے درمیان یوں سمجھیں کہ ایک دوسرا گھر میں باپ اور بیٹے کے رشتہ ہوتا تھا وہ رشتہ تھا لیکن اب وہ ہے کہ وہ چیز بالکل ختم ہو گئی ہے ٹیچرز کا احترام جو بالکل ختم ہو گیا ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ خود طلبہ کے ماتے تھے جس طرح طلبہ کہتے ہیں انہیں اسی طرح کرنا پڑتا ہے آپ ذاتی طور پہ دل کی گہرائیوں میں کیا محسوس کرتے ہیں کہ اس پیشے میں آ کے آپ نے برا کیا نہیں میں خیر میرا تو بالکل خواہش یہ تھی کہ میں یہ پیشہ اختیار کروں مجھے تو بالکل شروع سے ہی شوق تھا لیکن اب جس طرح کے حالات ہیں اس طریقے سے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ پیشہ بلائے بلکہ اس حالت کو سدھارنے کے لیے کچھ نہ کوئی اقدامات کرنے چاہیے آپ کے اس تین ساڑھے تین برس کے کیریئر میں کوئی ایسا مرحلہ کوئی ایسا مقام آیا جب آپ نے سوچا کہ آگے چل کے اس پیشے کو ترک کر دیں گے اور کچھ اور کریں گے نہیں خیر وہ تو خوب سے خوب تر کی تلاش رہتی ہے میں نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ ایل ایل بی کیا ہوا ہے لیکن میرا مقصد تو یہی تھا کہ میں اس ایجوکیشن میں رہ کے کام کروں اب بھی میرا یہ ہے کہ میں اسی پیشے کو آگے بڑھاؤں مثال طور پر لیکچرشپ کے لیے کوشش کر رہا ہوں اس میں اگر مجھے مل جاتی ہے تو میں اس میں آگے بڑھاؤں اور اگر دوسری کوئی اچھی پوسٹ مل جاتی ہے تو میں آگے کی طرف جاؤں گا پرویز راجپوت سے ہونے والی یہ باتیں سن کر ایک طالب علم میرے قریب آ گیا اس کا نام ندیم تھا اسے احساس ہو گیا کہ میں ان لوگوں کی داستانیں ڈھونتا پھر رہا ہوں جنہوں نے حالات کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے میں نے ندیم سے پوچھا آپ ایسے نوجوانوں سے واقف ہیں جنہوں نے ہمت نہیں ہاری سر اس کا میرے ساتھ ایک وقت دفعہ واقعہ ہوا ہے. اور میں نے وہ خود دیکھا ہے کہ ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر جو رکشہ چلا رہا ہے اور وہ محنت کو عظمت سمجھتا ہے صرف محض ایک ڈگری کو جو ہے نا اپنا نہیں یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس ڈگری ہے ڈاکٹر کی اور میں افلاطون کا بچہ ہو گیا ہوں یا کچھ بھی ہو گیا ہوں اس چیز کو یہ نہیں سمجھتا وہ کہتا ہے کہ مجھے محنت کرنے کے لیے ایک مزدور کے ساتھ جو ہے نا اگر کچھ وزن بھی اٹھانا پڑتا ہے تو میں اٹھاتا ہوں یعنی کہ اس نے اس بندے نے ہمت نہیں ہاری ہے اور اس نے محنت کی ہے چاہے اس نے رکشہ ہی کیوں چلایا حالانکہ اس کے پاس ایم بی بی ایس کی ڈگری ہے وہ جاتا جی میں فلاں منسٹر کے پاس جا رہا ہوں اور فلاں منسٹر کے پاس جا رہا ہوں اس کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ منسٹروں کو منھ دے سکے کیونکہ منسٹروں کو بھی منہ دینے کے لیے قاعد اعظم چاہیے منسٹروں کو بھی منہ دینے کے لیے قاعد اعظم چاہیے اور جو نہیں جانتے میں انہیں سمجھاتا چلوں کہ پاکستان میں بڑی رقم کے نوٹوں پر قائد اعظم کی تصویر چھپی ہوتی ہے اشارہ بانی پاکستان کی طرف نہیں نوٹوں کی طرف ہے آئیے آگے چلیں اور بازار کے ماحول میں کھو کر زندگی کے سراغ پانے کی کوشش کریں اور اس پیاز والے کی بات سنیں جس نے مجھے تمبی کی کہ اس زمانے کی بات کرو پہلے کی بات نہ کرو ہر جگہ کام آتا ہے کسی محروم نہ کرے یہاں کے بڑی نحمتیں اللہ کسی کو سے محروم نہ کرے لانے والے کو دو پہ کلو سستی ہے دو روپے کلو ہاں جی جناب دو روپئے کلو پیاز سے بڑی مہنگی ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں زمانے میں نہیں ہے اب تو جناب دو روپئے کلو سستی ہو گئی زمانے کی بات کرو پہلے کی مت بات کرو ile kele rasile alle 1 rupiye le ye 1 rupiye la rp rp rp rp rp rp rp tapi 1 اللہ والی گاڑی چھ کلو, کلو. بھی <mum> <Autism> اور حیدرآباد کے بازاروں سے گزر کر میں اس کارخانے میں داخل ہوا جہاں اس شہر کی ایسی سنت قائم ہے کہ ایک دنیا اس پر رشک کرتی ہوگی شیشے کی جیسی اور جتنی اچھی چوڑی حیدرآباد میں بنتی ہے کہیں نہیں بنتی چوڑیوں میں ایسی نزاکت نفاست اعلیٰ ذوق اور عمدہ سلیقہ صرف اور صرف حیدرآباد میں ملتا ہے مگر میں اس روز چوڑیوں کے تاجروں سے ملا تو وہ بھرے بیٹھے تھے وہ حکام سے سخت نالا تھے جو چوڑی کی صنعت کو ترقی نہیں دیتے اس صنعت کو کہیں سے کوئی قرضہ نہیں ملتا کوئی اسے امداد نہیں دیتا اور چوڑیوں کی برامت سے کسی کو ذرا سی بھی دلچسپی نہیں چوڑیوں کے ایک تاجر نے مجھ سے کہا کہ سیاست داں چوڑی کا نام صرف اس وقت لیتے ہیں جب آپس میں ایک دوسرے کو شرم دلانے کے لیے وہ چوڑیاں پہننے کا مشورہ دیتے میں چوڑی کے ایک کارخانے میں داخل ہوا ہم لوگوں کے گھروں کے غسل خانے جیسا چھوٹا سا تنگ کمرہ جس میں نہ ہوا کا گزر اور نہ روشنی کا اور ہر طرف گیس کے شولے جن کی حرارت سے چوڑیوں کے منہ جوڑے جا رہے تھے باقی حالات کچھ میری اور کچھ مزدوروں کی زبانی سنیے اور حالات کے اس سرد خانے میں زندگی کی حرارت میں بھی ڈھونڈتا ہوں آپ بھی تلاش کیجئے یہ جو خواتین اپنے ہاتھوں میں دو دو تین تین درجن چوڑیاں چڑھا لیتی ہیں میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایک چوڑی پر محنت کرنا پڑ رہی ہے ہر چوڑی کا جوڑ بٹھایا جا رہا ہے اس میں دھیان سے کام ہو رہا ہے اس میں ٹوٹ پھوٹ بھی بہت ہو رہی ہے آپ لوگ کتنے گھنٹے روز کام کریں ہم تقریباً بارہ تیرہ گھنٹے روز کام کرتے ہیں مسلسل صبح چھ بجے سے تقریباً سات بجے جاتے ہیں سات آٹھ بجے جاتے ہیں بائی دفعہ تو اور ہم جو سارے دن کام کرتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے صبح سے اور ہمیں بہت گرمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے سارے دن بیٹھے رہتے ہیں آگ کے سامنے یہاں تو آگ برس بالکل یا آپ کی شولے جو ہیں اس سے آپ یہاں پر کیا کام کرتے ہیں چوڑی تو آپ کو بنی بنائی ملتی ہو بنی بنائی ملتے ہیں دکانوں سے آتے ہیں ان کا کام جو ہوتا ہے ہم کرنا پڑتا ہے ہم کو چڑے ہوا چوڑے ہوئے جو منہ پھلے ہوتے ہیں وہ جوڑتا ہے ہم یہاں پر جو آٹھ کاریگر بیٹھے ہیں اور یہ ایک ایک چوڑی پہ اتنے دھیان سے توجہ سے کام کر رہے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ دس دس بارہ بارہ گھنٹے کام کرتے ہیں ایک کاریگر کی اوسط مہینے کی آمدنی کیا ہوتی ہو اوسط کم سے کم ایک کاریگر کی پندرہ سو سولہ اکیس سو تک کے بعد آپ لوگ یہ کام کیا بچپن سے شروع کر دیا ہم کو تقریباً اس کا یہ کام کرتے ہوئے چودہ پندرہ سال ہو گئے ہم یعنی کتنی عمر سے شروع کرتے ہم نے تقریباً آٹھوں سال سے عمر کام کرتا ہوں آپ میں سے کوئی اسکول میں تعلیم بھی پا چکا ہے وہ آپ میں سے کسی نے اسکول میں تعلیم پائی آپ نے پایا کہ کتنے درجے پڑھے تھے آپ بارہ کلاس تک پانچ کلاس تک تو اب آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ وہ تعلیم آپ کے کام آتی نہیں ہے تو یہ جو یہاں اب آپ اتنا مشقت کر رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو جو مزدوری مل رہی ہے وہ کافی ہے یا آپ کا مطالبہ ہے کہ زیادہ ملنی چاہیے بس یہ ہے کہ اب مزدوری جو کچھ اور یہی حالت کے مطابق بہت ہے حالت جو ہے ایسے لگے ہوئے ہیں کہ پورا نہیں ہوتا ہے دھندے پانی شہر میں ایسے لگے ہوئے ہیں جو بھی مزدوری ہوتی ہے یہاں پہ شکر ہے الحمد للہ کہ پورا ہو جاتا اپنا گھر کا بیوی بچوں کا بہن بھائیوں کا پورا ہو جاتا اب ہمارے توقع یہی ہے کہ اس میں تھوڑا بہت اضافہ تو ہونا چاہیے تنخواہوں میں پیسوں میں اور یہ نہ ہونا چاہیے کہ آپ کی بڑی فیکٹرییاں بنیں جس میں کھلی جگہ ہو اور ایئر کنڈیشننگ ہو وہ ایئر کنڈیشن تو اس میں نہیں چل سکتا کیوں یہ گرم ہو جاتا ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس میں صرف بیماری پیدا ہوتی ہے تو بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس میں نہ کاریر کام کر سکتا ہے نہ کوئی دوسرا کام کر سکتا مطلب یہ ہے کہ آپ مجبور ہیں اسی گرمی میں کام کرنا پڑے گا بالکل جی سب سے اہم سوال میں آپ سے محمد کیا نام ہے تمہارا اور کہاں رہیم بازار میں کیا کر رہے ہو رہے ہیں کیا کام کرتے ہیں میری امی ہوتی ہے میں کچرا کس کلاس میں پڑھتے ہو تم تیسری میں کہاں تک پڑھو گے میٹرین. میٹرک کرو گے اس کے بعد کیا بنو گے جو تم بلا ڈاکٹر انجینئر نہیں بنو گے ڈاکٹر انجینئر بن جائیں گے, بن جاؤ گے آہا آہا